الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم وائرل مقبول چلا ہم کو سیدھے رستے پر رستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا تیرا غصہ بھی نہیں ہوا اور جو راستے سے بھی نہیں بھٹکے صبح رب کرب و اسلام الالل مرسلیم والحمد للہ رب اللہ گزشتہ درسوں میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر نعبد و بدو نستعین تک آیات کی تفسیر تشریح بڑی تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے اییا کنا و ایا نستعین اس پر ہم نے زیادہ زور صرف کیا اس کی تفسیر کئی درسوں پر محیط ہو گئی اس کی وجہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کی تھی کنا بدو وسطائن یہ سورت فاتحہ کا مرکزی مقام ہے محور ہے اور اس سورت کی روح خلاصہ اور لبے لباب ہے صرف سورت فاتحہ کا خلاصہ یہ نہیں بلکہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ خلاصہ اور لبے لباب جو ہے وہ یہی ہے ایعا کا نا و و کا وسطعی پہلی کتابیں طورت انجیل زبور سوہف موسویہ اور سوف ابراہیمیہ ان کا خلاصہ اور ان کا لب لباب بھی یہی مسئلہ تھا اییا کا نابو و ایا کاست آپ سے پہلے جتنے پیغمبر جتنے رسول جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تمام انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد یہی مسئلہ تھا ایا کا نابود و ایا کا مستعین بلکہ انسان کی جو تخلیق ہوئی جنات کو جو پیدا کیا گیا مخلوقات کو جو سجایا گیا تو اس مخلوقات کے سجانے بسانے کا مقصد بھی یہی مسئلہ ہے اییا کا نعبدو و اییا کام اللہ تعالی کو اس مسئلے سے اتنا پیار ہے اتنا تعلق ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر تم مرنے کے بعد میرے ساتھ ملاقات کرے اس حالت میں کہ تیرے گناہ زمین پر رکھے جائیں تو وہ آسمان تک چلے جائیں اور مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک یہ ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر جائے اٹ جائے اگر تم اتنے گناہ کرنے کے بعد میرے پاس آئے بشرطے کے تیرا عقیدہ اس بات پہ پختہ ہے کا ناب و کاستین تو نے ساری زندگی شرک نہیں کیا میری توحید کو تسلیم کیا اللہ. تو نے شرک نہیں کیا میری توحید کو تو نے تسلیم کیا اور میری توحید کو تسلیم کر کے اگر تو زمین بھر کے گناہ میرے پاس لے کے آئے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں اور ایک اور روایت میں آیا اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر تم زمین بھر گناہ لے کر میرے ساتھ ملاقات کرے بشرتے کہ تیرے گناہوں میں شرک والی بیماری موجود نہ ہو اور تم نے میری توحید پر ساری زندگی پختہ ایمان رکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اگر زمین بھر کے گناوں کی میرے پاس لے کے آ مجھے اپنی رحمت کی قسم ہے میں تیرے گناوں سے دگنی رحمت لے کر تو سے ملاقات کروں اس لیے ہم نے ایاک کنا و ایاک نستعین پر ذرا زیادہ زور طرف کیا تھا اسے ہم نے ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا اب ایک دفعہ پھر پلٹی سورت فاتحہ کی ابتدا کی طرف تاکہ جو نئے لوگ آئے ہیں انہیں بھی ذرا اس مسئلے کا اور سورت فاتحہ میں جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اس کا علم ہو جائے اور ہم بھی ایک دن اس سے بات کو شروع کر سکیں پلٹی ہے سورت کی ابتدا کی طرف شروع کہاں سے ہو رہی ہے سورت الحمد اللہ اینا... ہزار آباد کم <تصحیح> کر دو آباد اس کی الحمدللہ اس کا معنی ہم نے کیا تھا تمام صفات کار سازی جو ہیں للہ وہ کس کے لیے اللہ اللہ یہ معنی میں نے کیا تھا ابتدا کے اندر عام مفسرین معنی کرتے ہیں تمام تعریفیں کس کے لیے اللہ لیکن اس معنی پہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ کچھ تعریفیں تو بیٹا باپ کی بھی کرتا ہے کچھ تعریفیں شاگرد اپنے استاد کی کرتا ہے کچھ سفتے مرید اپنے پیر کی کرتا ہے کچھ سفتے ایک امتی اپنے نبی کی کرتا ہے تعریف تو اس دنیا میں بندہ پہلوان کی بھی کر دیتا ہے کاتب بھی کی کر دیتا ہے ہنر مند کی بھی کر دیتا ہے کاریگر کی بھی تعریف ہوتی ہے کاتب کی بھی بندہ تعریف کرتا ہے پھر یہ مانا کس طرح صحیح ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں حالانکہ بندہ تعریف کرتا ہے اپنے استاد کی بھی اپنے باپ کی بھی اپنے پیر کی بھی اور سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے بندہ اپنے پیغمبر کی اور مطلوبات میں سے سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ مینا کس طرح صحیح ہوگا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں تو وہ مفسترین اس کا ایک جواب دے دیتے ہیں وہ مفسرین کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو سفتیں والد میں پائی جاتی ہیں اور بیٹا اپنے والد کی تعریف کرتا ہے جو سفتیں استاد میں پائی جاتی ہیں اس وجہ سے شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے جو سفتیں پیر میں پائی جاتی ہیں مرید ان سفتوں کی وجہ سے اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے جو سفتیں فرشتوں میں پائی جاتی ہیں انسان فرشتوں کی تعریف کرتے ہیں جو سفتیں امبیا میں پائی جاتی ہیں لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں جو سفتیں امام الانبیاء میں پائی جاتی ہیں اور لوگ ان کی تعریف کہتے ہیں کہ مخلوقات میں جتنی سفتیں پائی جاتی ہیں ان سفتوں کا پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہی ہے لہذا الحمدللہ تمام تعریفیں کس کی ہو گئی اللہ, اللہ کی ہو گئی لیکن جو میں نے مینا کیا تھا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے جو میں کیا اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا اور اس سے اللہ کی توحید بھی نکھر کے سامنے آتی ہے مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں کہ اس سے ساری سفتیں مراد نہیں ہیں والد والی سفتیں فرشتوں والی سفتیں نبیوں والی سفتیں پیروں والی سفتیں استاد والی سفتیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے الحمدللہ تمام صفات الوحیت تمام صفات خدائی تمام صفات معبودیت تمام صفات کارخازی <سؤال> <جیلی> آسان> آسان> وہ کون سی ستتے ہیں غالب ہونا مالک ہونا رازک ہونا مہی ہونا ممیت ہونا رزق دینے والا ہونا پکارے سننے والا ہونا ہر ایک کی پکار کو سننا ہر ایک کی حالت کو جاننا علیم بذاتی سدور ہونا عالم الغیب ہونا حاضر ناظر ہونا مشکل خوشا ہونا حاجت روا ہونا نفع نقصان کا مالک ہونا یہ جو سفتے ہیں نا اور یہ سفتے اللہ کی ہے ہر نمازی نماز میں اپنے اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے الحمد میرے مولا تیری صفت جو ہے وہ کسی نبی میں نہیں مانوں گا تیری صفت جو ہے وہ کسی فرشتے میں نہیں مانوں گا تیری کوئی صفت ہو. کسی پیر میں نہیں مانوں گا کسی شہید میں نہیں مانوں گا کسی سالے میں نہیں مانوں گا تیری کوئی صفت ہو. کسی نبی ولی پیر فقیر زندہ مردہ میں تسلیم نہیں کروں گا مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں الحمدللہ کہ تیری تعریفیں صرف تجھ میں مانوں گا الحمدللہ تمام سفات کار جو ہیں وہ کس کے لیے لا لا لا لا اللہ کے لیے تیری کوئی صفت میں کسی اور میں تسلیم نہیں, لا نہیں لا کروں گا یہ صورت کا دعوی ہے الحمدللہ یہ صورت کا کیا ہے دعوی ہے اس کو اللہ نے اکلی دلائل سے ثابت کیا ہے یا اللہ کیوں تیری کوئی صفت کسی اور میں مانی جائے تو مولا کیا غلطی ہے اس میں تیری صفت صرف تجھ میں مانی جائے تیری کوئی صرف کسی اور میں نہ مانی جائے سجدہ صرف تجھ کو کیا جائے معبود صرف تجھ کو مانا جائے مشکل کشا صرف تجھے مانا جائے حاجت رواج صرف تجھے مانا جائے غائبانہ صرف تجھ کو پکارا جائے مصیبتوں اور دکھوں اور تکلیفوں میں تیرے سامنے التجائے کی جائے نظر بھی تیرے نام کی نیاد بھی تیرے نام کی منت بھی تیرے نام کی سجدہ بھی تیرے در کا طواف بھی تیرے گھر کا اور مشکل کشا بھی توں حاجت روا بھی توں عالم الرب بھی توں نب نقصان کا مالک بھی توں اس کی دلیل کیا ہے میرے اللہ اللہ نے فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ ربل اس کی دلیل یہ ہے کہ ساری کائنات کا پالن ہار جو میں ہوں ہر ایک کو پالنے والا ہر ایک کا مربی ہر ایک کو نشو و نما دینے والا جو میں ہوں ہر ایک کی ضروریات کا خیال کرنے والا ہر ایک کو پروان چڑھانے والا منزل ب منزل جس چیز کی ضرورت درپیش ہو وہ چیز ہر چیز کو مہیا کرنے والا چونکہ میں ہوں لہذا میری سفتیں مجھ ہی میں مانو میری کوئی سفت کسی اور میں نہ مانو یہ ایک دلیل دی پھر اس کے بعد اللہ نے دلیل پیش کی اور الرحیم اور یہ ساری کائنات پہ مہربان جو میں ہوں یہ کائنات کو بنایا یہ میری مہربانی ہے یہ کائنات کو سجایا یہ میری مہربانی ہے یہ دن رات کا نظام بنایا یہ میری مہربانی ہے یہ سورج اور چاند کا نظام چلایا یہ میری مہربانی ہے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اگر میں دن ہی دن کر دیتا تمہارے معبودوں میں سے کوئی ہے جو رات لا کے دکھاتا اور اگر میں رات ہی رات کر دیتا تمہارے معبودوں میں سے ہے جو کوئی صورت چڑھا کے دکھاتا اگر میں بارش بند کر دیتا ارے تمہارے معبودوں میں سے ہے جو ایک کترا پانی کا زمین پہ کوئی ٹپکا کے دکھاتا یہ رات کو سونے کے لیے دن کو معیشت کا سامان تلاش کرنے کے لیے رات کو سکون حاصل کرنے کے لیے یہ جو رات اور دن کا نظام بنایا یہ جو صبح اور شام کا نظام بنایا یہ جو زمین و آسمان کا نظام بنایا یہ جو تیرے لیے پانی کا انتظام مقرر کیا یہ جو تیرے لیے زمین کا سینہ چیر کر انج کو باہر اگایا یہ میری سفت رحمت کی وجہ سے الرحمان اس لیے کہ بڑا مہربان میں ہوں الرحیم نہایت رحم کرنے والا, والا بھی میں ہوں یہ میری رحمت ہے جو ساری کائنات ہم نے بسا رکھی ہے اور ایک دوسرے سے تم تعلق رکھتے ہو یہ دوسری دلیل پیش کی تیسری دلیل پیش کی مالی کی یوم یا اللہ اس زمین کا مالک بھی پیتوں آسمان کا مالک بھی پیتوں یا اللہ صبح کا مالک بھی توں شام کا مالک بھی پیتوں انسانوں کا مالک بھی توں سورج اور چاند کے نظام کا مالک بھی توں ستاروں کے نظام کا مالک بھی توں ان سمندروں کو مسخر کرنے والا توں ہواؤں کو مسخر کرنے والا توں فضاؤں کو مسخر کرنے والا توں اور پرندوں کو فضاؤں میں بند کرنے والا ان کو اڑنے کی توفیق دینے والا کو مسکر کر کے زمین پہ برفانے والا تو میرا مالک تو میرے باپ کا مالک تو ساری کائنات تیرے ہاتھ میں ہے میرے اللہ اس دنیا میں مالک یوم الدین میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ صرف دنیا کا مالک تو نہیں ہے آخرت کا مالک بھی تو یہ <تصفح> بندہ اقرار کر رہا ہے نماز کے اندر مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک بھی ہے قیامت کے دن کا مالک ہے اس دن تخت بادشاہی پر تُو خود قائم ہوگا تیرے سامنے کسی کو دم مارنے کی بھی ضرورت ہے ہو. نہیں ہوگی للہ ہل واحد کا ہار جب تخت بادشاہی پہ آ کے آواز لگائے گا اور بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے کوئی بھی جواب نہیں دے گا تو تبدے خود کہے گا واحد کا ہار زمین و آسمان کا مالک تو ہے تو پھر آخرت کا مالک بھی تو, تو, ہے, تو ہے یہ دلیل پیش کی دلیل پر کتنے یہ دعوی پیش کیا الحمدللہ اس پر کتنی دلیلیں دی ربی دوسرا ہر رحمان رحیم جاب. تیسری جاب. مالکی یوم بڑے اختصار کے ساتھ اپنے ذہنوں میں مالک کے پہلے دعوی پیش کیا الحمدللہ اس پر دلیل پیش کی اپنی روح عالمی پہلی دلیل دی اپنی ربوبیت دوسری دلیل دی اپنی رحمت الرحمات در اور تیسری دلیل پیش کی اللہ نے اپنی عدالت مالی یوم الدین جب انصاف کے ساتھ ہم فیصلے کریں گے جب عدل کے ساتھ ہم فیصلے کریں گے جب ایک دھاگے کے برابر بھی کسی سے کوئی ظلم ہو, نہیں ہوگا جب بال برابر بھی کسی کا حق ہم نہیں ماریں گے مالی کی یوم الدین اللہ نے فرمایا میری صفتیں مجھ میں تسلیم کرو اس کی پہلی دلیل میری ربوبیت ہے اس کی دوسری دلیل میری سفت رحمت ہے اس کی تیسری دلیل میری سفت عدالت ہے تین دلیلیں پیش کی اب آپ توجہ کریں گے پھر اس صورت کا جب جوڑ ملے گا تو ایک لطف محسوس ہوگا اس کے بعد آپ نماز میں یہ سورت تلاوت کریں گے تو تلاوت کرتے ہوئے مزہ آئے گا بندہ کہتا ہے مولا تیری سفتیں تجھ میں مانوں گا تیری کوئی صفت کسی اور میں نہیں مانوں گا یہ بندہ نماز میں اقرار کر رہا ہے مولا تیری سفتیں صرف تجھ میں مانوں گا تیری کوئی صفت تیرے سوا کسی اور میں نہیں مانوں گا اس لیے کہ رب تم ہے اس لیے کہ رحمت تیری ہے اس لیے کہ عدالت تیری ہے جب بندہ یہاں تک پہنچا تو بندہ کہتا ہے مولا اگر ساری کائنات کا رب تاری کائنات کو پالنے والا تو ہے اگر ساری کائنات کو نشو نما دینے والا تو ہے اگر ساری کائنات کو پروان چڑھانے والا تو ہے اگر ساری کائنات کی ضروریات کا خیال رکھنے والا تو ہے اگر ہر چیز کو ضرورت کی چیز مہیا کرنے والا تُو ہے، اگر روزی دینے والا تو ہے اگر روزی کی اسباب مہیا کرنے والا تو ہے مولا اگر رحمان تو ہے اگر رحیم تو ہے اور مولا اگر قیامت کے دن کا مالک تو ہے تو پھر میں کیوں اقرار نہ کروں گی کا دو تو پھر میں کیوں اقرار نہ کروں گی یا کا کہ ہم عبادت بھی تیری ہی کریں گے پھر تیرے سوا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں الحمدللہ سورت کا دعویٰ ہے اس کو تین دلائل سے ثابت کیا جب دعوی اور دلائل اللہ نے پیش کر دیے تو پھر نتیجہ نکالتے ہیں اللہ وہاں میرے اللہ تیرے قرآن کا اسلوب سرد اسلوب کتنا خوبصورت ہے پہلے دعوی پیش کیا پھر اس پر دلائل پیش کیے دلائل پیش کرنے کے بعد اللہ نتیجہ نکالتے ہیں اللہ نے فرمایا دلائل یہ ہے کہ رب میں ہوں دلیل یہ ہے کہ سفت رحمت مجھ میں ہے دلیل یہ ہے کہ عدالت میرا فصد ہے قیامت کے دن کا مالک میں ہوں جب یہ ساری سطیں میری ہیں تو نتیجہ نکلا کر نہ بو وہی نستعی کہ ہم عبادت کریں گے تو خاص تیری ہی عبادت کریں گے وہ نستعین اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں ایک دفعہ پھر پلٹی شروع کی طرف جب ہم نے درخت کا سلسلہ شروع کیا تھا اس وقت اتنے آدمی نہیں ہوتے تھے تو میں نے سورت کے جو نام بتائے تھے دن سراق المستقیم کا میں ربط لگانے لگا ہوں پچھلی یادوں سے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر لیا کرنا ذرا توجہ کیجیے نبی پاک نے سورت فاتحہ کے بتیس نام بدلائے سب سے مشہور نام ہے فاتحہ ایک نام ہے ام ال ام عربی میں کہتے ہیں ماں کو پھر یہ استعمال ہوتا ہے اصل کے مہینے میں اصل کیا قرآن کی ماں قرآن کی اصل قرآن کی بنیاد سمجھ نہیں آیا تو آسان لفظوں میں کہوں کبھی تو نمال پڑھ رہا ہے تبھی تو نماز پڑھ رہا ہے وضو کیا ہے نمال پڑا ہے نمال پڑھی ہے کابے کو مانا ہے کعبے کی طرح وو کیا ہے سیدھا رستہ یہ دیکھ چکا ہے یہ نمازی نماز میں دعا مانگنے والا یہ کلمہ پڑھنے والا سیدھا رستہ دیکھ چکا ہے اب جو یہ ہر نماز میں کہتا ہے اح دن المستقیم تل مستقیم المستقیم دن سرا المستقیم, المستقیم اس ہدایت سے مراد ہے دوسرا مینا کہ یا اللہ جس رستے پر تو نے مجھے چلا رکھا ہے مرتے تک کس پر قائم رکھ سبتنا سبتنا دن اب نا ہمیں اس رستے پر کیا رکھا؟ ہمیں رستے پر رکھ ہمیں اس رستے پر قائم رکھ ہمیں اس رستے پر قائم رکھ اس رستے پر ثابت قدم رکھ منزل مقصود تک ہمیں پہنچا یا اللہ ہمارے پاؤں کبھی ڈگمگا نہ یہ دوسرا میں اب میں نے یہ دن سراط المستقیم کا آپ کیا کریں گے چلا ہم کو دکھا یہ میں نے صحیح نہیں ہوگا میں نے کون سا صحیح ہوگا چلا یعنی جس رستے پر ہم چل رہے ہیں اسی پر چلائے رکھ اسی پر ثابت قدم رکھ موت تک کسی رستے پہ چلا ایک دن ہدایت کی دو قسمیں ہیں ایک ہدایت ہے فطرتی جسے آپ کہتے ہیں فطری فطری ہدایت انڈے میں سے چوزہ نکلا اس نے نکلتے ہی چونچ زمین پہ مارنی شروع کر دی اس کو کس نے بتایا کہ تیری خوراک یہاں آئے فطرت نے یہ ہے فطری ہدایت فطری ہدایت ہے چوزے کو بتایا تیری روزی فلان جگہ ہے بلی کے بچے کو بتایا کہ تیری روزی فلا جگہ ہے جانور کے بچے کو بتایا کہ تیری روزی فلا جگہ ہے یہ فطری ہدایت جو ہر بندے کے ذہن میں ودیت ہوتی ہے اس کو بتائی جاتی ہے ایک ہدایت ہے کسبی محنت سے حاصل کرنا کچھ لگا کے حاصل کرنا کچھ وقت صرف کر کے حاصل کرنا کسبی ہدایت یہ ہدایت ملتی ہے اللہ کی کتاب سے اور محمد رسول اللہ کی سیرت سے صلی اللہ ہو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے قرآن پڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے دین پڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے کسی کے سامنے دو زانو خم ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے اس کے لیے بکس صرف ہو. کرنا پڑتا ہے یہ کسبی ہدایت ہے اور اس ہدایت کے چار درجے ہیں اس کسبی ہدایت کے درجے کتنے ہیں چار پہلا درجہ انابت انابت کسے کہتی ہے رجوع دل کا برتن سیدھا رکھنا نہیں سمجھ آئی انبت زد کو حسد کو دشمنی کو دل سے نکال کر خالی دل کر کے رب کی طرح متوجہ کر کے انابت پیدا کرنا رجوع پیدا کرنا دل کا برتن سیدھا رکھنا کہ یا اللہ میں تیرے سامنے آ گیا ہوں مجھے ہدایت دے دے اللہ فرماتا ہے بندہ انابت کرتا ہے ہم اس کے دل میں ہدایت بھرتے ہیں اور اگر وہ انبت نہ کرے ہماری ہدایت اتنی سستی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہے جاتا ہے تو دفاع ہو جائے دھکے کھاتا ہے تو ہم نے نہیں سننا جی بندیالوی صاحب قرآن بھی سنانتے اسی نہیں سننا اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ہدایت ان کو ملے گی جو دل والا برتن ملتا. سیدھا رکھے کیوں جی بارش آسمان سے برس رہی ہو آپ نے سین میں برتن رکھ دیا لیکن اوندا الٹا بارش کو تو خطرہ اس میں آئے گا آئے گا اس میں کسور بارش کا ہے برتن سیدھا رکھتے بارش اس میں جمع ہوتی کطرے آتے اللہ فرماتی ہیں بندہ پیدا کرے انبت رجوع ہماری طرف متوجہ ہو ہمارے دین کی طرف توجہ ہو کرے یہدی دیے میں یونیب یہدی دیے میں یونیب اللہ فرماتی ہیں اپنے تک آنے کا رستہ اس کو دیتا ہوں جو دل سے زد کو نکالتا ہے اسے رستہ دیتا ہوں کہ آ جا رجو اللہ اللہ کی طرف رجوع کرنا زد کو دل سے نکال دینا یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے جب بندہ اپنے دل میں انامبت پیدا کرتا ہے اللہ اس کے دل میں ہدایت داخل کرتا ہے تیسرا درجہ استقامت استقامت کا میں ہے مضبوطی چکر چلے مخالفت ہو فتوے لگیں راستے روکے جائیں قتل کی تدبیریں ہوں تبتے ہوئے کولوں پر لٹایا جائے مکے کے چوراہے میں دو اونٹوں سے باندھ دیا جائے لوہے کی گرم سلاخیں کر کے اس کی آنکھوں میں پھیر دی جائیں سینے پہ چڑھ کے اتنا کودا جائے کہ پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز قریب والے لوگ محسوس کریں چمڑے لوہے کی کنگیوں سے ادھیڑ دیے جائیں جیل کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں استقامت تیسرا درجہ پکا رہنا مضبوط رہنا ڈگمگانا نہیں اللہ فرماتی ہیں جب تیسرے درجے پر کوئی مومن پہنچ جاتا ہے تو پھر ہم چوتھا درجہ ربط قلب اس بندے کے دل پر ہم مہر لگاتے ہیں اپنی رحمت کی ربط قلب دل کو گرہ لگاتے ہیں دل کو گرا لگا دی دل کو تھپکی دے دی دل کو بند کر دیا دل پر رحمت کی مہر لگا دی مطلب کیا ہے مہر لگانے کا مطلب یہ ہے اندر کی ہدایت اب باہر نہیں آ سکتی اور باہر کی گمراہی اب اس دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتی یہ چوتھا درجہ ہے ربطے کل اب ٹولی اپنے دل میں کہ آپ کو کتنے درجے حاصل ہیں تیسرا درجہ استقامت مضبوط رہنا پختہ رہنا ڈگمگانا نہیں اس رستے میں مسائب آئے تو ڈٹ جانا اور چوتھا درجہ ربطے قلب یہ چاروں درجے جن لوگوں کو حاصل تھے ذرا قرآن پاک میں ایک جگہ دیکھی سفر نمبر دو سو چھیاسٹھ جی صفحہ نمبر دو سو کا نام ہے سورت کاف پندرواں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے تیرہ رکوع پہلا ختم ہو رہا ہے سورت کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے کاف کہتے ہیں غار کو پہاڑ کے اندر غار اللہ کے ساتھ بندے اس غار میں چھپے تھے جن کو اصحاب کاف کہتے ہیں بڑے اونچے درجے کے ولی بڑے بزرگ کہ جن کی ولایت کا انکار کرنا کفر ہے کسی ولی کی ولایت کا انکار کرنا کفر نہیں بنتا کوئی بندہ کسی ولی کی ولایت کا انکار کر دے کافر نہیں ہوتا بندہ لیکن اصحابے کاف ایسے ولی تھے کہ جن کی ولایت کا انکار کرنا کفر ہے اس لیے کہ ان کی ولایت کو قرآن نے تسلیم کیا ہے اساب کاکار کرنا کفریں... اس لیے کہ ان کی ولایت کو قرآن نے تسلیم کیا ہے اساب کا سارا ملک بت پرست وزیر مشیر بادشاہ پیر مولوی گدی نشین چھوٹے بڑے سارے غیر اللہ کے پجاری سارے بتوں کے پجاری سارے غیر اللہ کی نیادیں دینے والے غیر اللہ کے سجدے کرنے والے اللہ تعالی نے اس پوری دھرتی میں سے سات ولیوں کو اپنی توحید کی توفیق عطا فرما دی اللہ نے توحید کی سمجھ دے دی وہ مواحد بن گئے فطرتی طور پہ جو ہر بندے کے ذہن میں توحید کی ایک رمک ہے وہ ان کو مل گئی مخالفت شروع ہوئی بات اڑتے اڑتے بادشاہ کے دربار تک پہنچی بادشاہ کے دربار میں ان سات ولیوں کو طلب کیا گیا سات ولیوں نے بادشاہ کے دربار میں جو مجاہدانہ تقریر کی تھی اللہ نے اس کو سورت قحب میں ذکر کیا کیسے بولے کافر اور مشرق بادشاہ کے سامنے نہ ہنو نہ کا نباہم باہم اے میرے پیغمبر ہم آپ کو سناتے ہیں نباہم ان کا واقعہ نبا خبر نبا قصہ نبا حالت ہم آپ کو سناتے ہیں ان کا قصہ ان کی خبر بالحق ہک ساتھ ہک کے انہم فتن بے شک وہ چند نوجوان تھے فتیتن چند نوجوان تھے آمنو بے رب جو ایمان لے آئے اپنے رب پر ہدایت مل گئی دوسرا درجہ آ گیا اناوت تو پہلے تھی تبھی تو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی ہدایت مل گئی دوسرا درجہ ہدایت کا ان کو حاصل ہو گیا آمنو بے رب ایمان لے آئے وہ اپنے رب پر وزدناہم ہدن اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور آگے بڑھا دیا استقامت استقامت ہم نے دے دی مضبوط کر دیا ایمان پر بربت نالا کلو اور ہم نے گرا لگا دی ان کے دلوں پر دلوں پر ہم نے گرا لگائی ہم نے ان کے دلوں پہ اپنی قدرت کا ہاتھ رکھا ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا یہ ہدایت کا چوتھا درجہ بھی ان کو حاصل ہو گیا ہدایت بھی ملی استقامت بھی دکھائی ہم نے دل دل پہ گرہ بھی لگا دی پھر اللہ کو محبت کتنی ہے اس سے پیچھے گھروں میں جا کے آپ پچھلا رکوع پڑیں گے اللہ فرماتے ہیں جب یہ غار میں پہنچے تھے بھاگتے ہوئے اور یہ چند لموں کے لیے سونے لگے یہ جب غار کے اندر چند لموں کے لیے لیٹے حضرب نا آزان ہم جس طرح شفیق ماں اپنے پیارے بیٹے کے کان پر تھپکیاں دے کر اپنے بیٹے کو سلا دیتی ہے ہم نے اپنے ولیوں کے کان پہ تھپکیاں دے کے ان کو سلا دیا ہم نے ان کے کانوں پر تھپکیاں دی اور ان کو سلا دیا ہم نے غار کے اندر پیارے ہمارے اتنے تھے کہ تین سو نو سال تک وہ غار میں سوئے رہے سورج چڑھتا تھا سورج ڈوبتا تھا ہم نے ان کو اس طرح لٹائے رکھا کہ سورج کی تپش بھی ان تک نہیں پہنچنے دی ورت کی تپش بھی ان تک نہیں پہنچنے دی پھر وہ ہمارے ولی تھے ہمارے نیک بندے تھے ایک طرف پڑے رہتے ہو سکتا تھا ان کا ایک طرف اور ایک پہلو گل جاتا زمین کے ساتھ لگتے لگتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سوئے ہوئے تھے اور ہم اپنے قدرت کے ہاتھوں سے ان کی کروٹیں بھی تبدیل کیا کرتے تھے کبھی ان کو دائیں کر دیا کبھی ان کو بائیں کر دیا یہ اللہ تعالیٰ نے ان, ان کا ذکر کیا یہ ربت نال کلوبے ہم نے ان کے دلوں پر گرا لگا دی گرا لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر از کام جب وہ کھڑے ہوئے کس کے سامنے بادشاہ کے دربار میں آسان نہیں تھا سننا بھی آسان ہے کہنا بھی آسان ہے بادشاہ مشرق وزیر مشرق وقت کے مولوی مشرق پیر مشرق گدی نشیر مشرق تاجر سارے مشرق عوام ساری مشرق خاندان کے لوگ سارے مشرق پوری دھرتی پر صرف سات آدمی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں مسئلے پر پردہ نہیں ڈالا کھول کے توحید بیان کی ہے <تصفح> اللہ اکبر بڑا مشکل تھا وہاں وہ کہتے چلو جی تم اپنی نبیڑ تین پرائی کیا تین پرائی تمہیں پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑو بھائی ایسی تقریر کرو وچوں وچوں لنگ جاؤ کسی کو پتہ ہی نہ چلے ایسی تقریر کرو جی نہیں جی نہیں ہم تو ادب کرتے ہیں جی بزرگوں کا ایسی کوئی بات نہیں نہیں قرآن کہتا ہے کام ہوں بادشاہ کے دربار میں وہ کھڑے ہوئے فقالو وہ کہنے لگے ربو نہ رب السماوات تیو سنو ہمارا عقیدہ ہمارے دلوں پہ رب نے گرہ لگائی ہے مضبوط کیا ہمارے دلوں کو ہم تمہارے دربار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ربو نہ ربو سماواتے وفظ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے ہمارا رب وہ ہے جو زمینوں کا رب ہے لن ن و امن دونوں ہی لن ن و امن دھی الاحن لن ند امن دونوں ہی الاحن اگر ہمارا رب آسمانوں کا رب زمینوں کا رب کائنات کا رب اگر اللہ ہے تو پھر ہم ہرگز اس کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکاریں گے لن نہ ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور معبود کو لقد کلنا از انشت تھا اگر ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا اس وقت تو ہم نے کہی بات شت تنگ اکل سے بعید بات ہم نے کہی عقل سے بھائی عقل بھی نہیں مانتی کہ رب تو اللہ ہو سجدہ کسی اور کا ہو اقل بھی نہیں مانتی روزی دینے والا اللہ ہو لجپال کوئی اور ہو عقل نہیں مانتی کہ روزی دینے والا اللہ ہو غریب نواز کوئی اور ہو روزی دینے والا اللہ ہو دستگیر کوئی اور ہو روزی دینے والا اللہ ہو داتا کسی اور کو کہا جائے روزی دینے والا اللہ ہو دنج بخش کسی اور کو کہا جائے یہ تو بات اکل سے بھی بعید ہے ہاؤ لائے کو منا یار تو تو انہوں نے بیان کر دی تھی بیان کر دی مسئلہ بھی سنا دیا لیکن اب منفی پہلو بھی بیان کرتے ہیں ہاؤ لائے یہ ہے ہماری قوم ظہر بات ہے دربار میں وزیر مشیر ہوں گے سارے سرکاری عہدے دار ہوں گے ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ہاؤ لائے یہ ہے ہماری قوم اتخذو جنہوں نے بنا لیے مندون ہی اس اللہ کے سوا آل حتن کئی معبود کئی مشکل کشا کئی سجدے کے لائق ہستیاں انہوں نے اللہ کے سوا بنا لی ہائے ہائے بادشاہ کے دربار میں قوم کی طرف اشارہ وزیروں مشیروں کی طرف اشارہ وہاں جو درباری لوگ تھے ان کی طرف اشارہ اور غیر اللہ کے پجاری ہو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہو اللہ کے سوا اوروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو انہوں نے کئی معبود بنا لیے لولا یاتونا علیہم ام بے سلطان مبین اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتی ہو اس پر کوئی دلیل تو پیش کرو لولا کیوں نہیں لے آتے لولا کیوں نہیں لے آتے وہ علیہم ان کی معبودیت پر ان کی پکار پر بے سلطان کوئی دلیل کھلی کوئی دلیل واضح پیش کرو غیر اللہ کی عبادت پر فمن ازلم افطرا اللہ قزیبہ اس بندے سے بڑا مفتری کون ہے اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ اور یہ اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا بھی ہے کوئی اور مشکل کشا بھی ہے اللہ کے سوا کوئی اور بھی پکارے سنتا ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی شرک والے عقیدے پر ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود ہو نہیں ہے سارا واقعہ بیان کرنا میرا مقصود نہیں ہے کہ میں سارا واقعہ بیان کروں میں صرف اتنا بتانا چاہتا تھا کہ ہدایت کے جو چار درجی ہیں پہلا اناوت دوسری ہے ہدایت تیسری ہے استقامت اور چوتھا ہے ربط قلب دل پر گرہ لگ جائے کہ گمراہی اب اس دل میں آ نہیں سکتی اور ہدایت اس دل سے باہر نہیں نکل سکتی یہ ربط قلب یہ استقامت مت کے لیے ذرا چلیے مکے کی گلیوں میں جو بلال تپتے ہوئے کولوں پہ لیتا ہوا ہے اور اس کی چربی پگل پیگل کے کولوں کو راک بنا رہی ہے شام کے ٹائم نمک ملا پانی اس کے زخموں پہ چھڑکا جاتا ہے اور مکے کی نکیل دار زمین پر اس کو رسیاں باندھ کے گھسیٹا جاتا ہے دوسرے دن بلال کو پھر تپتے ہوئے کولوں پہ لایا جاتا ہے وہ جلے ہوئے زخم پھر ہرے ہوتے ہیں اور راکھ بن انگاروں کی اور امیہ اس کا مالک پاؤں کی ٹھوکر مار کے پوچھتا ہے بلال پھر بھی اس کا نام لے گا اور بلال مسکرا کے کہتا ہے اور ظالم اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں اس کو کہتی ہے استقامت جب استقامت دکھائی اللہ نے ربتے قلب کر دیا جب اس نے مضبوطی دکھائی اللہ نے دل پہ گرہ لگا دی ہدایت کو دل میں اللہ نے داخل کر دیا حضرت سمیہ کو دو اونٹوں سے باندھ کے ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ مکے کے چوراہے میں بیٹا بیٹا اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ رہا ہے بیٹا قریب کھڑا ہے شوہر بھی قریب کھڑا ہے بیٹے کے سامنے اس کی ماں کی دونوں ٹانگیں دونوں اونٹوں سے باندھ دی گئی ہیں اور ابو جال کہتا ہے سمیہ اب بھی وقت ہے میں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا کے تیرے دو ٹکڑے کر دوں گا اب بھی تو اگر محمد کا انکار کر دے اس کے کلمے کا انکار کر دے اب بھی بچنے کی امید ہے اور سمیہ مسکرا کے کہتی ہے اب کہتا ہے کہ میں واپس پلٹ آؤں جب رب نے جنت کے دروازے کھول کے سب کچھ سامنے کر دیا ہے سب کچھ سامنے لے آیا رب اب کہتا ہے فقزے ماں انتقال فقزے ماں انتقاز کر لے جو تیرے کول ہوں میں نے محمد کا دامن نہیں چھوڑنا ہے جب انہوں نے استقامت دکھائی اللہ نے ربط قلب کر دیا ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا زنی جو ایک باندھی ہے لوہے کی گرم سلاخ کر کے ابو جان نے سرخ سلاخ کر کے ایک آنکھ میں پھیر دی پھر دوسری آنکھ میں پھیر دی آنکھوں کی بینائی اس باندی کی رخصت ہو گئی نابینا ہو گئی پھر اب جہل تانا مارتا ہے تو کہتی ہے نا میرا ایک ہی داتا ہے تو کہتی ہے ایک ہی مشکل کشا ہے تو کہتی ہے ایک ہی مولا ہے تو کہتی ہے ایک ہی, ہی مسجود ہے اب کیا اس رب کو تیری آنکھیں واپس دے کیا اس رب کو تیرا نور واپس دے کیا اس مشکل کشا کو تیری نظر واپس لوٹا ہے نابینا زلیرا نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اللہ جب ت نے ماں کے پیٹ میں مجھے آنکھیں دی تھی اس وقت تو میں نے مانگی بھی نہیں تھی میرے اللہ ت نے بن مانگے مجھے آنکھوں کا نور بھی عطا کیا تھا آنکھوں کی نظر بھی عطا کی تھی اور آج تو میں ہاتھ پھیلا کے تیری تو کے لیے نابینا ہو کے ہاتھ پھیلا کے مانگتی ہوں میرے اللہ میری نظر واپس لوٹا اس کتے کو تو پتا چلے کہ میں کس مالک کے ماننے والی ہوں ابھی زلیرا کی زبان پہ یہ نفظ آئے تھے اللہ نے آنکھوں کا نور پھر واپس کر دیا استقامت جب دکھائی استقامت جب دکھائی جب استقامت دکھائی تو اللہ نے رب تھے قلب کر دیا بندہ استقامت دکھاتا ہے اللہ اس کے دل پہ گرہ لگا دیتا ہے اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے صحابہ کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے سارے مولویوں نے کہا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں مولوی سقیدے کو مان گئے پیر سقیدے کو مان گئے امام احمد ابن حنبل نے نہیں مانا امام احمد ابن حنبل کہتی ہے قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کی صفت ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ قدیم ہے یہ حادث ہے نہیں ہے یہ مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام ہے چنانچہ بادشاہ نے گرفتار کروا لیا گرفتار کر کے جب کوڑے لگتی ہیں امام احمد ابن حمبل کو تو امام احمد ابن حمبل کو کوڑے مارنے والا کہتا ہے مانو کے قرآن مخلوق ہے ورنہ دوسرا کوڑا چلا دوں گا مانو کے قرآن مخلوق ہے ورنہ دوسرا کوڑا مارنے لگا ہوں اور امام احمد ابن حمبل کہتی ہیں ایتونی تو بے کتابن اور بے سنت رسول اللہ اگر مجھ سے منوانا چاہتے ہو یا اللہ کی کتاب پیش کرو یا میرے محمد کا فرمان پیش کرو اگر قرآن کہہ دے کہ یہ مخلوق ہے میرا نبی کہہ دے کہ یہ مخلوق ہے پھر میں ماننے کے لیے تیار ہوں اگر یہ نہیں کہتی ہیں پھر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں امام احمد ابن حنبل کے لڑکے کہتی ہیں وہ کوڑے جو میرے باپ کی پیٹ پہ برسائے گئے تھے اگر وہ ہاتھی پہ برسائے جاتے اس کا گوشت بھی چڑ جاتا استقامت کا مظاہرہ امام محمد ابن حنبل نے کیا اور فرمایا جب مجھے آخری دفعہ کوڑے مارنے کے لیے لے جا رہے تھے جس گلی سے میں گزر کے جا رہا تھا ایک آدمی نے مجھے روکا اور مجھے روک کے کہتا ہے امام محمد جانتی ہو میں کون ہوں میں نے کہا نہیں میں نے تجھے نہیں پہچانا کہ تم کون ہو کہنے لگا میں تیرے شہر کا سب سے بڑا چور ہوں رات کو سن لگاتا ہوں گھروں میں چوریاں کرتا ہوں کئی مرتبہ پکڑ گیا پکڑا گیا میری پیٹ پولیس نے ادھیر کے رکھ دی ہے میری کوڑے برسا برسا کے میرا گوشت ختم ہو گیا ہے امام محمد وہ مارتے چلے جاتے ہیں میں نے آج تک چوری کا اقرار کبھی نہیں کیا میں نے آج تک چوری کا اقرار کبھی نہیں کیا اگر مجھ پہ کوڑے لگیں چوری کے گناہ میں تو میں اقرار نہیں کرتا امام محمد تو تو کوڑے کھاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے پھر تل نہ جانا اپنے مسلک سے امام احمد ابن حنبل کہتی ہیں جتنی مضبوطی اس چور کے کلام کی وجہ سے میرے دل میں پیدا ہوئی اس سے پہلے میرے دل میں یہ مضبوطی کبھی پیدا نہیں ہوئی جب بندہ استقامت دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ربط قلب کی نعمت دیتے ہیں اب اس کو تقسیم کر لیجئے اس کے بعد دوسرا درجہ ہے ہدایت کا بندہ انابت کرتا ہے ہدایت آتی ہے پھر اس پہ پختگی آتی ہے تو رب کے کلب ہوتا ہے یہ چار درجی ہیں دو بندے کی طرف سے دو رب کی طرف سے بندے کی طرف سے انابت رب کی طرف سے ہدایت بندے کی طرف سے استقامت اور رب کی طرف سے ربتے کہ اس کی دل کی گرہ مضبوط ہو جائے اللہ رحمت کی مہر لگا دے اس کے دل پر کہ باہر کی گمراہی اندر نہ جائے اور اندر کی ہدایت باہر ہو نہ نکلے بھائی مجھے ایک دوست نے بتایا ابھی کہ گزشتہ سے وابستہ جمع ایک صاحب ہمارے درس میں آئے تھے وہ اسے ثوابی کے علاقے کے تھے پٹھان تھے اور پہلی دفعہ وہ درس میں آئے مجھے ملے بھی صحیح وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے درس سنا گھر چلے گئے اچانک ان کو تکلیف ہوئی ان کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ہمارے عزیز ہیں زاہد ملک ان کے گھٹنے میں تکلیف ہے بڑی شدت کی ان کے لیے دعا کیجئے اللہ انہیں صحت کاملہ آج لاتا فرمائے باقی سب بیماروں کو اللہ صحت کاملہ آج لاتا فرمائے